تصویر بسم الله الرحمن الرحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله شيئاً رهم يخلقون شيئا وهم يخلقون وما واحد ترنا لا يؤمنون می نون بھلا وهم تک ندا قَالُوا نوبل الْأَوَّلِينَ مو سخرا يَوْمَ واضح سمکیا وَيَقُولُ أَيْنَ ائین الَّذِينَ كُنْتُمْ شا فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ الْعِلْمَ إِنَّ, الْخِذِيَ الْيَوْمَ <الْكَافِرِينَ> ان آیات میں اللہ تبارک نے سب سے پہلے تو اپنے علم کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ اللہ جانتے ہیں اب بھی آئندہ بھی پہلے ماتو سونا و یعنی جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ سب جان وقو ش اور وہ لوگ جو اللہ تبارک بالک و تعالی کو چھوڑ کے اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں حالانکہ ان نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا وہ یخلق بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں ان کو پیدا کیا گیا اموات اب وہ بالکل ایسے پتھر ہیں جماد ہیں جن میں کوئی روح بھی نہیں ہے نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں وہ ما یشرو نہ اور نہ وہ جانتے ہیں کہ کب قیامت ہوگی اور کب ہم نے کب سے اٹھنا ہے تو اب مسئلہ سمجھیں کہ ایک ہے علم مطلق تو یہ علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے کوئی بھی انسان نہیں جس کو اللہ نے علم دیا ہو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ سب علم ہے اسی طرح اللہ نے علم تو حیوانات کو بھی دیا ہے جانوروں کو بھی دیا ہے کرندوں کو بھی دیا ہے اب دیکھیں نا پرندے اڑ کے جاتے ہیں اڑتے رہتی ہیں اپنا رزق ڈھونڈتے رہتے شام کو ہر پرندہ اپنے گھونسلے میں آتا ہے دوسرے کے گھونسلے میں نہیں جاتا تو اس کو اللہ نے علم دیا ہے اسی طرح کی چونٹیاں ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ کس انداز میں نکلتی ہیں اور کس قطار سے چلتی ہیں اور پھر اپنا رزق ڈھونڈ کے چھ مہینے کا ذخیرہ بھی کرتی ہیں اور ان کو بھی اللہ نے یہ عقل دیا ہے کہ اگر وہ دانا لے آئیں گی نا ڈھونڈ کے تو اس کو توڑ دیں گی گے سالم نہیں رکھیں گی کیونکہ سالم رکھیں گی تو پیدا ہے اس سے شاخیں نکلنی شروع ہو جائیں گی جب وہ ٹوٹ گیا تو اب کوئی چیز کا پیدا نہیں ہو اس میں عقل اس کو بھی ہے اتنا علم اس کو بھی ہے حتیٰ کہ اللہ نے پاک میں بھی سورت نمل کے نام سے سورت رکھی ہے جس میں سیدنا صلی اللہ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ آپ جا رہے تھے آپ کا لشکر آپ کے تمام آپ کے آیا جو وزرات سب اور راستے میں چونٹیوں کا ایک بڑا مقام تھا جہاں بہت چوٹیاں تھیں اس, لیے اس کا نام بھی وادی نب رکھا گیا چیونٹیوں کی وادی بادہ ہوتی ہے جہاں بہت چیونیاں ہوتی ہیں بادہ ہوتی ہیں جہاں ہوتی نہیں تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ شون تو ان کی کیونٹی جو ان کی ملکہ تھی سردار تھی اس نے خطاب کیا کہ اپنے اپنے بلو میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند کے گزر جائے اور ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کتنی چیونٹیاں بھر گئی ہیں تب دیکھو کتنا بڑا خطاب ہے کتنا بڑا خطاب تو کوئی مولوی بھی نہیں کر سکتا باقاعدہ یاد خلو مسا کے نکم لایا منقم اور دوسرا یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ چوٹی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ سلیمان کو غیب غیر میں نہیں ہے اس کو کیا پتہ کہ چوٹی نہیں یہ مر جائیں گی یعنی وہ بھی وہ بھی تھی. اس کو بھی یہ یعنی باقاعدہ کہا کہ سلیمان صاحب کو تو خبر ہی نہیں ہوگی کہ عمر مر گئے اس کا من یہ ہے کہ اس کے نزدیک بھی یہ تھا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے ایک سمجھتی انسان نہیں سمجھتا اس کے نزدیک تمام الغیب ہیں اور یعنی یہ عقیدہ یہ ہو جی حضرت کو تو ذرے ذرے کا علم ہے نا جی اور حضرت کے بعد جاؤ جی تو جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ حضرت پہلے بتا دیتے ہیں تو یاد رکھیں ایسے عقیدے ہیں جو جاہلی اصل وجہ چاہیے یہ عقیدے کہاں سے آئے ہیں یہ شیعہ سے آئے کہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے بارہ امام جو ہیں وہ عالم الغیب ہیں ان سے پھر ہمارے اہل بدر میں آ گئے ان نے کہا پہ ہم بارہ پہ کیوں کھڑے رہے سارے بزرگ ہی پیچھے نہ رہ جائیں جی. ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں اور ایسے ایسے واقعات لکھتے ہیں وَا اِن لاہج <راجعون> <تصفيق> اسی عرب کا ایک شیخ تھے شیخ بدوی کے نام سے اللہ ان کی قبل پہ رحمل تھے وہ تو اللہ اللہ بعد کے لوگوں نے بدعاد کے گڑھ بنا دی ہے جی ان نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے مزاروں کو بدعت کا گڑھ بنا دو ہجویری نے حکم دیا تھا کہ میرے عرص بناؤ اور میرے لگاؤ اور لوگوں کو اکٹھا کرو خیاتیں کرو مل یہ تو بعد کے لوگوں کی ساری ایجاد ہے وہ تو اللہ کے مولیاء اللہ میں تھے اللہ تھے تو پھیلانے کے لیے آئے تھے اب وہ جناب ایک ان کا مرید جو ہے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا حضرت کی زیارت کے لیے اور اس پہ جا رہا تھا تو اس قافلے میں ایک لڑکی تھی خوبصورت وہ بندہ بالکل دیکھتے ہی پاگل ہو گیا انسان ہے اب وہ پریشان ہے میں کیا کروں کیسے بات کروں میں جانتا بھی نہیں ہے، کون لوگ ہیں بہرحال وہ اپنی طرف سے کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے راستے پہ گزروں اس کے قریب گزروں بس دیکھتا رہوں وہ بالکل یعنی عقل و خرد سے فارغ یہ عشق ہے ای ایسی بنا لے جی اسی لیے بزرگ کہتے ہیں جس کو عشق ہو جائے نا آئن سے عقل چلی جاتی ہے شین سے شرم چلا جاتا ہے قاف سے قرار کرار چلی جاتے تینوں چیزیں ختم ہو جاتی پھر عشق ہوتا ہے اب وہ پریشان ہے کیا کرے بس روتا رہے بیچارا دیکھتا رہے اتا کہ اپنے شیخ کی اپنے بزرگ کی مزاق پہ پہنچ گئے اور وہ رات کو بیٹھا رہا ساری رات بیٹھا رہا کہ تنہائی کا موقع ملے حضرت کی مزار پہ جب کوئی نہ ہو تو میں جا کے پھر حضرت سے درخواست کروں گا اور تو کوئی حل نہیں ہے حضرت کی مزار پہ آ کے اس نے مراقبہ کیا ابھی اس نے بات ہی نہیں کی اندر سے آواز آئی کہ میرے مریض جاؤ وہ لڑکی میں نے تم کو دے دی یعنی قبر میں بھی حضرت کو پتہ نہ کیا شق کا بھی پتا لگ گیا اس مشروب کا بھی لگیا گیا کہ وہ لڑکی ہم نے تم کو دے دی اب وہ کہتے میں حیران پریشان آواز جو ہے آ رہی ہے لیکن حضرت مجھے وہ لڑکی کیسے دے دیں گے تو کسی اور بھی لڑکی ہے بہرحال پریشان تھا میں اسی اپنے مراقبے میں رہا صبح کی نماز پڑھی وہ لڑکی کا باپ خود میرے پاس آیا کہنے لگا بھی میں نے اپنی لڑکی کا تم سے نکاح کرنا ہے قبول کرتے ہو میں نے کہا بھائی واقعی حضرت نے تو حق بات کہہ دی اس کے والد کے دل میں بھی ڈال دیا کہ خود آ کے مجھے لڑکی دے تو یعنی آپ اندازہ کرو اتنا تفصیل سے کہ حضرت قبر میں ہیں ابھی اس کے کے دل میں ہے ظاہر بھی نہیں کیا حضرت پتہ لگ گیا ہے اور پھر وہ اپنے مرین کی اتنی مدد کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ اس کے والد کے دل میں بھی ڈال دیا کہ جاؤ ہمارے مریض کو لڑکی دو کیا ہے یہ قصے ہیں یا فسانی ہیں یا کیا چیز ہے عقیدت میرے خیال میں مکے کے کافروں کا بھی نہیں تھا مشرقی مکہ کا بھی نہیں تھا وہ بھی دعا مانگتے تھے تو اللہ سے مانگتے تھے وہ بھی اگر اللہ کے گھر کا تلاش کرتے تھے باقاعدہ اور باقاعدہ حج کے لیے جاتے تھے منع کرتے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور یہ بھی عقیدہ نہیں تھا کہ ہمارے لیے آرے یہ سب آر کو غیب ہیں سب ان کے نہیں بس یہ اللہ کے پیارے ہیں ہم ان کو جب خوش کریں گے تو یہ اللہ تمہارے لیے راضی ہی کر دیں گے تو اس لیے یاد رکھے کہ علم غیب خاصا خدا ہے علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے علم ما کانا وما یکون وما ہوا قائن النا یوم القیاما یعنی جو گدر چکا جو ہے جو آئندہ سب کا علم اللہ کو ہے ذرے ذرے کا علم اللہ کو ہے حتیٰ کہ کوئی ورکہ درخت کا پتہ نہیں گلتا اس کا بھی اللہ کو علم ہے اور جو باتیں تم نے دماغ میں رکھی ہوئی ہیں ان کا بھی علم ہے جو کہہ رہے اس کا بھی علم ہے جو ظاہر کہہ رہے اس کا بھی علم ہے اللہ کسی بات کسی کو کسی کا علم نہیں اچھا اب اللہ کو چھوڑ کے جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ بت لوگ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں لیکن جو انسانوں کی پوجا کرتے ہیں یہ اللہ والے فوت ہو گئے ان کو بھی علم غیب نہیں اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نسارا نے خدا کا بیٹا بنا دیا ان کی والدہ کو بھی ان کو بھی الہ بنا دیا من دون اللہ تو قیامت کا جب دن ہوگا اور ساری کائنات معاشر میں کھڑی ہوگی تو اللہ فریں گے اَنت کہ علیہ السلام تم نے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی الہ سمجھو محبوب سمجھو ما ما حق تو حضرت تمہارا کہیں گے یا اللہ پاک ہے تیری ذات میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں میں تیرا نبی تیری توحید کا پرستار تیری دعوت دینے والا ایسی بات میں کہہ سکتا ہوں فقد عمتا اور اگر واقعی میں نے کہی ہے بات آپ تو جانتے تالم معافی نفسی والا عالم معافی نفس آپ تو میرے اندر گبھیر بھی جانتے ہیں میں نہیں جانتا تو آپ پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا میرے آخا بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اعلان کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا تو اس لیے اپنے عقیدے درست کر لو سب سے پہلا شرک اسی سے بنتا ہے جب یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ پیر کو بھی علم ہے بزرگوں کو بھی علم ہے اولیاء کو بھی علم ہے انبیاء کو بھی علم ہے اور ہمارے ہر دکھ سکر ان کو پتا ہے اور ہم جب پکارتے ہیں تو ہماری پکار کو بھی سنتے ہیں بس یہیں سے شرک شروع ہو گئی تو ابھی ہاں اللہ نے کہل کے بعد واللہ ہو اللہ جانتے ماں سرو ناتو جو تم شپا کے عمل کرو یا ظاہر کرو اللہ جانتے ہیں تاکہ تمہیں قیامت میں اس کا بدلہ دیں گے اگر برا عمل ہوگا تو سزا دیں گے اچھا عمل ہوگا تو جزا دیں گے والذین من ولدی ن لا غلقون شعین یخلق اللہ نے فنائے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے خیر اللہ کو پکارتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو جب وہ مخلوق ہیں تو خالق کیسے بنے ہیں جب وہ مزلوق ہیں تو رازق کیسے بن ہیں میں امبات یا نہیں یعنی یہ جمادات ہیں یہ پتھر ہیں جن میں کوئی روح بھی نہیں ہے نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ ان کو پتا ہے کہ کب قیامت ہوگی اگر اس سے بلا بھی زیادہ بھی لیے جائیں تو ان کو بھی پتا ہی نہیں کہ قیامت کب ہوگی اور قیامت ہوگی اس میں قلعہ. لیکن کب ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے इलावु इलावु اللہ واحد جیسے اللہ پاک فرماتی ہے کہ اپنے عقیدے ٹھیک کر لو کہ مابود برحق کون ہے وہی ایک الہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے جیسے دوسری مقام بے فرمائے اللہ اللہ وہ الف ہے کہ جو نہ کسی کو پیدا کیا نہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں نہ اس کے کوئی برابر ہے نہ شریک ہے وہ تمہارا الہ ہے الہ کا کیا معنی یاد رکھو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ یعنی کوئی معبود پر حق نہیں مگر اللہ ادا کا من ہے بابود. تو محبود جو ہے تو عبادت صرف اسی کی ہوتی ہے اور کسی غیر کی نہیں ہوتی چونکہ اللہ کے سفا کوئی معبود ہے ہی نہیں کوئی ہے ہی نہیں تم مستقب اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو آخرت بھی ایمان نہیں ہے جب آخرت کا نہ ہو تو وہ ڈرنا کہ ہے تو ان کے دلوں کے اندر بھی اوپن رو تخبر کرنے والے جو چونکہ ان کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد روٹنا تو ہے نہیں لا اللہ لم لا جانا موقع مانا حق کر یعنی صحیح پکی بات ہے کہ اللہ جانتی ہیں جو تم چپاتی ہو یا ظاہر کرتی ہو انہ لا مستقبری اللہ تک و کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے ہیں اللہ تو اپنے آگے جھکنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں اپنے آگے نیاز زمین جھکانے کو محبوب رکھتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے مقذبین بھئی اللہ نے کیا حکم دیا جی اللہ قرآن نہیں ہے یہ تو کس سے کی کتاب ہے یہ میں اللہ ہے یہ تاکہ پورے کے پورے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں اور ان کا بھی بوجھ اٹھائیں جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے جنہوں نے ان کو ان کے راستے سے ہٹایا ہے <سلام> اللہ نے ان کا نتیجہ اور دے قدم کر من ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں نا انہوں نے بھی بڑے بڑے بکر کیے بڑے بڑے ہیلے کیے بڑی بڑی تدبیریں کی ہیں نتیجہ کیا نکلا بنیاد <الْقوائد> پھر اللہ تبارک وطان نے ایسا عذاب بھیجا کہ ان کی بنیادیں جو تھی اخاڑ ڈالی سطح <السَّطَف> اور چھتے گر گئی یشور ایسی جگہ سے عذاب آئے ان کو فکر نہیں, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں سے ہم پر عذاب آئے گا اور بڑے بڑے ان مکر کیے جیسے کہ سورت ابراہیم میں ہے کہ وہ ان کا نہ مکر و حمل کی بڑے بڑے تدبینے کی کہ پہاڑ ہٹ جائیں لیکن ان کے مکر کسی کام نہ آ سکے جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی درگاہ میں نے مولا کربارہ نے لوگوں کو کرنے کے لیے بڑے بڑے پتھر کیے ہیں مولا تو برباد دے اچھا یہ تو دنیا میں عذاب ہے نا کہ ہی نہ رہیں کچھ بھی نہ رہا بلکہ بستیوں کی بستیاں الٹ ڈالی گئیں لیکن اصل عذاب کب ہوگا پھر قیامت کے دن اللہ زلیل کریں گے رسوا کریں گے <فِيهِم> کہاں ہے میرے ساتھ جو تم نے شریک بنائے تھے وہ کدھر گئے تمہارے پیر فکیر بزرگ مزدور کدھر گئے ہو جن کو تم پکارا کرتے تھے اور جن کے لیے تم لوگوں سے لڑتے تھے میرے حضرت کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو اب کہاں ہے آئے تمہیں چھوڑا ہے <coughs> جن کو اللہ نے علم وہ کہیں گے کہ اور عذاب اللہ کا کافروں کو اپنے گھیرے میں دیے ہوئے ہے جن نے کفر کیا اور شرک کیا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی سے دعا بھی کیا کرو اور اللہ کی توحین پر سرکار جو عالم کی سنت پچلنے کی کوشش بھی کیا کرو وہ اللہ